الصلاة والسلام على من لا نبی باعتا. مما باعتا. اللہ کا شکر اور اس کا احساس ہے کہ اس نے تمام کو آج کا روزہ رکھنے اور میاں ملئل ادا کرنے کی توفیق اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے آج ہم نے فرمایا میں پچیس وارہ سنا الحمدللہ جس میں ساتویں رکعت میں کچھ آیتیں پڑھی گئی انہی آیتوں کو آج کے درس میں مختصر طور پر کا خطبہ بھی ہم نے سنا ہے کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں نے فرمایا البحر من ما الأرض جميعا من. ان آیتوں کا تجربہ ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلے اور تم اس کا فل تلاش کرو اور شکر گزار بنو اور اس نے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا یہ مسخر کرنا کسے بولتے جانتے ہیں سبجوگیشن ئنات کو ہمارے کنٹرول میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی چیزوں کو ایسی چیز ہے جو انسان کو ڈوبو سکتی ہے بلکہ ڈوبو دیتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسے قوانین بنا کر کے رکھے ہیں سمندر کے اوپر بڑے بڑے جہاز بڑے بڑے شپس بآسانی چلتے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہزاروں جہاز بھی آسانی کے ساتھ اس کے اوپر سامان وغیرہ سب لے کر کے چلتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک تک ٹریڈ ہوتا ہے پروفٹ میں آرام سے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سب کچھ ہوتا ہے بالکل ممکن ہے یہ سب اللہ کی طرف سے کیسے ہوتا ہے قانون فطرت کیا بولتے ہیں اس کو نیچرل لاس اللہ کے جو اس نے بنایا اسی کا نتیجہ اگر پانی میں کوئی بھی چیز ڈالو جیسے پتھر ڈالنے سے ڈوب جاتا ہے کشتی کھچڑی مزر ہوتی اس کے باوجود بھی نہیں ڈوبتی تو اللہ تبارک تعالی یہ قانون نہ بناتا پانی کو ہمارے لیے مسخر نہ کرتا تو بتاؤ آج کیا حال ہوتا بس یہ وار کا جو سچویشن ہے اس میں ہر کوئی سمجھ رہا ہوگا کچھ دن بس کشتیاں بند ہو گئی تو کتنا زندگی اور تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا وہ بھی آیا کل آلام اور اللہ ہی کے نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں جو پہاڑوں کی طرح ہے پڑے اونچے یہ جہاز اللہ نے اللہ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنا دیا اور قابل استعمال بنایا نرم بھی بنایا, استعمال کے قابل بھی بنایا بس اس کے راستوں میں چلو الملک کی آیتیں ہیں زمین کے اندر اور آپ جانتے ہیں مختلف معدنیات ہیں کیا بولتے منرلس مختلف منرلس ہیں آئل ہے گیس ہے اگر زمین کو اللہ نے بنایا ہے تبھی تو ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ اناج اگاتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں ورنہ تو کتنی زمین ایسی ہے کہ جہاں پر کچھ اگتا نہیں وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے کوئی چیز اس میں اگتی نہیں ہے لائق نہیں رہتی ہے ایسا پوری زمین اگر ہو جاتی ہے تو بتاو ہم کیا کھاتے ہیں اللہ نے زمین کو بھی ہمارے لیے مسئلہ کر دیا زمین کے اندر تک جا کر کے آدمی انسان وہاں سے ذخائر نکال رہا ہے اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے سب انسان کے کی فائدے کے لیے اللہ نے بنایا تو یہ زمین کو تسخیر کرنا ہوا اور اسی طریقے سے آسمان کے تعلق سے بھی اللہ نے فرمایا آسمان کو بھی تسخیر کیا ہے سمجھ سکتے ہیں آپ زمین کا تو سمجھ میں آ گیا سمندر کا تو سمجھ میں آ گیا میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ بتا دیا آسمان کو کیسے اللہ نے مسخر کیا گیا ماشاءاللہ اللہ ایک چیز مل گئی تو دوسری تیسری چیزیں آپ بول سکتے ہیں یعنی اللہ نے آسمان کو بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہی بنایا آج انسان ایئرپلین کے ذریعے سے ہزاروں میل کا سفر بآسانی طے کر لیتا ہے تو پہلے حج کے لیے کے لیے جانا ہوتا تھا تو لوگ اتنے کتنے دن کا سفر کر کے جاتے تھے اب فجر یہاں پڑے تو زمن بہ آسانی کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اسی طریقے سے سیٹلائٹ کے ذریعے سے کمیونیکیشن قائم کر سکتا ہے بہ آسانی مبانی. یہ بھی اللہ تعالمی نے بنا کر کے دیا اور جی پی ایس سسٹم کے ذریعے سے راستے معلوم کرتا ہے بہ آسانی یہ سب اس بات کی مثال ہے یہ ساری چیزیں اس بات کی ایگزامپل ہے کہ اللہ نے کائنات کے قوانین کو انسان کے لیے کیا بولتے آسانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کے قابل بنا کر کے دیا مبانی. مبانی. آرام سے اس کو استعمال کرنے کے قابل بنا کر کے دیا ورنہ یہ سب چیزیں ہوتی بالکل نہیں ہوتا انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی بہت تو ایٹ ایٹ چیز کو بھی یاد کر کے, کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے سورج اور چاند کو بھی دیا. تو قرآن فرماتا ہے اللہ اگر سورج کی روشنی نہ ہوتی تو کیا ہوتا, ہوتا؟ سورج کی روشنی نہ ہوتی تو زمین پر زندگی ہی ممکن نہ ہوتی زمین پر زندگی ہی نہ ہوتی تو فصلیں نہ ہوتی موسم کا نظام ختم نہ ہوتا موسم کا جو نظام بنا کر رکھا ہے اب تک ٹھنڈ کا موسم تھا پھر موسم قدمہ شروع ہو گیا پھر اس کے بعد ہوا کا موسم ایسا بھی کیوں الحمد للہ اللہ عالمین نے سارا سسٹم بنا کر کے رکھا ہے اسی طریقے سے چاند بھی اللہ رس کے ذریعے سے ہم کیلنڈر بن کے تاریخ وغیرہ ہم متعین کر سکتے ہیں چاند کو دیکھ کر کے ہم روزہ رکھتے ہیں اسی چاند کو دیکھ کر کے ہم روزہ چھوڑتے ہیں اور پھر جانتے ہیں سمندر میں جو آتی ہیں کیا بول سمندر میں جو لہریں وغیرہ جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے چاند ہی کی وجہ سے اس سارے بہت سارے فائدے اللہ نے تمام چیزوں کو میرے اور آپ کے لیے بنا کر کے ہے بتا تو نے کیا کیا اپنے رب کے لیے بتا تو نے اپنے رب کے لیے کیا کیا مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر گزار ہمیشہ رکھنا ہے کیا کیا چیزیں میرے رب نے میرے لیے دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث ہے. رسول اللہ, اللہ علیہ نے ہر چیز کو بہترین پیدا کیا ہے ہر چیز کو بہترین طریقے سے بنایا ہے یعنی اللہ نے اس کائنات کو سسٹم کے تحت بنایا اور چلا چلانے والا ہے. تو اللہ عالمی نے انسان کو عقل دی ہے مجھے اور آپ کو اللہ نے عقل سے نوازا جسے کائنات سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو تو. ایک تو کائنات میں سارے انتظامات اللہ نے کر دیے لیکن انسان اسے فائدہ نہیں اٹھا تھا, تھا لیکن اللہ نے جو عزل دیا اس کو استعمال کیا اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے کیا ہوا یہ ساری چیزیں دریافت ہوئی یعنی کہ انسان نے کیا کیا دریافت کیا. الیکٹرسٹی دریافت کیا انٹرنیٹ دریافت کیا اس کے کی ذریعے سے اور زیادہ آسانیاں ہو گئی موبائل کمیونیکیشن سسٹم اور ہوائی جہاز ساری چیزیں حد انسان کے لیے آسان ہوتی چلی گئی یہ سب دراصل تصویر کا اعلانات مثال تھا اللہ نے کیسے بڑی بڑی چیزوں کو ہمارے کنٹرول میں دیکھا अब जाते हैं। पिछले जमाने में राजा महाराजाओं का जो जमाना होता था गर्मी होती तो, गर्मी को दूर करने के लिए क्या चीजें होती थी इधर एक, एक दासी बाजूक खड़े होगा के दासी बोलते क्या होते खिदमत गुजार खड़े होगा के पक्का हलाते हुए खड़ना था लेकिन आज देख रहे हैं, एक तो ये हवा दूसरी इसी की हवा क्या नमाने के जो बारिशों को जो चीजें नहीं थी वो अल्लाह ने दिया اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے آئے لوگوں کو بتا رہے ہیں کوئی بھی نہیں مانتا ابو <تصفح> بکر کے سامنے لوگ گئے جا کر کے بتایا کہ دیکھو <تصفح> اگر کوئی بتائے کہ رات کو یہاں سے نکلا وہاں چلا گیا تو کوئی تم کوئی گا ابو بکر نے کہا کہ نہیں ہو سکتا تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے ساتھی محمد کہہ رہے تو انہوں نے کیا کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سب سے میں نے بھی مانتا تو پھر اس کے بعد لوگ اکٹھا ہو گئے سوالات کی اچھا بھائی تم میں تو مسجد کو جا کر کے آئے نا بتاؤ وہاں کیا ہے لوگ سوال کرتے گئے جو بھی سوال کرتے رسول گئے بتاتے گئے تو اللہ نے کا کھلونا بنا کر کے یہ سب نہیں ہے تو یہ سب کنٹرول آسمان زمین چاند ستارے سب ہمارے لیے اللہ نے بنایا تو لہٰذا اللہ نے کائنات صرف تفریح کے لیے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا یہ زندگی کھیل کود کا سامان ایسا نہیں ہے بلکہ تین اہم مقصد ہے سب سے پہلا مقصد انسان اللہ کی قدرت کو پہچانے سب سے بڑی چیز ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے انسان بلو اللہ کی قدرت کو پہچانے اور دوسرا انسان ان تمام چیزوں سے فائدہ بھی اٹھائے اور تیسری چیز انسان اللہ کا شکر ادا کرے شکر کا جذبہ اس کے اندر سب سے زیادہ ہونا ہے سب سے زیادہ تو اس لیے آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان نفیدا نکل آیا بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی آپ سب کے لیے بھی نشانی ان لوگوں کے لیے اللہ کی آیتوں میں غور کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں تو لہذا یہ پوری کائنات میں کو ختم کرتا ہوں یہ پوری کائنات ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے پوری دنیا جو اللہ نے بنایا ایک پیغام دے رہی ہے کہ سب کچھ خود بخود نہیں بن گیا یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں بن گئی ہیں بلکہ ایک عظیم Creator نے اسے بنایا ہے اور اس کو چلا بھی رہا ہے اور انسان کے لیے مسخر بھی کر کے دیا ہے تو لہٰذا ایک مومن کا کام ہے کہ کائنات سے پیدا بھی اس میں دور و فکر بھی کرے اور اپنے رب کا شکر ادا کرے ایک میسج تھا آج کی, کی آیتوں کا میں نے آپ کے سامنے دیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب تعالیٰ تمام کو اس کی نعمتوں کو پہچان کر بھی اس کا شکر ادا کرنے کی توفیع ادا آمین